علی محمد ثرحمن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامع ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوش شریف میں دعوش پانچ سو ستانوے ابلک دو سو انتالیس ہے پانچ سو ستانوے شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے دو سو انتالیس جو ہیں اورج فتح کے دروس کی تعداد ہے اوراج فتح میں ہم لوگ جو ہے اسمال حوصلہ میں سے ساتواں سے مقدس یا سلام کے فیوز و برکات کے بارے میں ہے یا سلام کے فیوز و برکات میں سے ایک درخت جو ہے کل لوگوں کے مبارکانہ تک پہنچایا تھا آج اس کا باقیہ حسہ ہے تو نواں جو ہے اس فیوز و برکات میں سے نواں یہ ہے فرماتے ہیں جو شخص اس اسم مقدس یعنی یا سلاموں کے نقش کو لکھ کر جس کو وی وفق بھی بولتے ہیں علم تاوزات کے علم جو ہے جوہر کے اصلاح میں فرماتے ہیں جو شخص اس اسم مقدس کے نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں پھر اگر ظالم بادشاہ و حکم کے پاس جائیں تو اس کے ظلم سے سالم رہے گا اور اسلحہ اس شخص پر کارگر نہیں ہوگا یعنی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ اس کے نقش کے بارے میں جو ہے اسیر دعوت نامی جو ہے اس اسما الحسی کی شرح توضیحات کی کتاب ہے اس کے اثرات اس میں زیادہ تر لکھا ہے تو اس کا نقش میں آپ لوگوں کو سینڈ کر رہا ہوں <تصفح> <تصفح> <تصفح> نقا شاک نے چار خانہ ہے چار در و چار خانہ ہے کل جو ہے اس میں چار در و چار چار چکے خانے بنتے ہیں اور تو اس عیسم مقدس کے جو عدد ہے ہاں جی اس اسم عدد کی عدد جو ایک سو تین ایک سو اکتیس ہے اس کو ان میں تقسیم کر کے اس کا نقش بنایا دسواں سے بات یہ خصوصاً سلامتی سلام سلامتی یقیناً اللہ کے اس اس, اس اللہ کے اس, اس مقدس سے صادر ہوتے سلامتی جو ہے اللہ کے اس اسم مقدس سے یا سلام سے شادر ہوتی پس اس اسم کو ہمیشہ دل و زبان پر یاد رکھنے والا جو شاد یا سلام کو دل و زبان پر یاد رکھنے والا یعنی پوری توجہ و اخدار کے ساتھ اس اسم مقدس کا امید کرنے والا ہر قسم کی آفت اور ذرع یعنی نقصان سے محفوظ رہے گا اس اسم مقدس کے سفار خورشید میں سے ایک یہ لکھا کیونکہ یہ اسم جو ہے سلامتی سے ہے تو سلامتی یقیناً اللہ کے اس اسم مقدس السلام سے صادر ہوتے ہیں سلامتی بندوں کو اس اسم کی برکت سے ملتے ہیں لہذا پس اسم کو ہمیشہ اس اسم کو ہمیشہ دل و زبان پر یاد رکھنے والا یعنی پوری توجہ و عقیدہ کے ساتھ اس اسم مقدس کا ورد کرنے والا ہر قسم کے آفت اور ضرر نقصان سے محفوظ رہے گا یہ اس مقدس کا جو ہے دسواں جو ہے خصوص سے فتح اور فیض ہے فیض و برکت ہے اس کا فیض و برکت یہ ہے کہ اور اگر کوئی اس اس مقدس کو کسی برتن میں چھ سٹھ مرتبہ لکھیں کسی بھی برتن یعنی پلیٹ میں چھ سٹھ مرتبہ لکھیں اور اس میں پانی ڈالیں پھر چالیس دن اس پانی میں سے جو ہے ساب وسواس ہاں جی وسوا سے نفسانیہ جس کو جو ہے نفس وسوسل ڈالتا رہتا ہے سب وسوا سے نفسانیہ کو پلائیں تو اس شخص کی یہ بیماری یعنی وسوا سے نفسانی بالکل ٹھیک ہوگا اور کبھی یہ بیماری واپس نہیں آئے گا اس قسم کے بارے میں تو یقیناً جو برتن میں لکھے گا تو زعفران کے پانی سے یا قرکم کے پانی سے اس کو اس سے لکھیں گے اس مقدس کو پھر اس کو جو ہے پھر چالیس دن اس پانی میں سے ساوساس جو ہے اس کو پیتے رہیں نفس کو جو ہے پلائیں اس پانی کو چالیس دن تک روزانہ تھوڑا تھوڑا تو اس شخص کی یہ بیماری جو ہے وہ نافسانی بالکل ٹھیک ہوگا اور کبھی یہ بیماری واپس نہیں ہوگا تو یہ وشواس سے نافسانی جو ہے یہ تو گناہوں کی طرف اور والا نصبی ہو سکتے ہے دوسرے بہت سے لوگ شک کا شک شک شکار ہوتے ہیں خود کو جو کبھی بھی دس دس دو لوگ کو لو کبھی پاؤں دھو لو لوا دھو لو اس کو دل مطمئن نہیں ہوتا بس وسع پیدا ہوتا رہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ عصم مقدس یہ بہترین ہے بارواں خصوصیت اور فیض اور برقراری ہے اور اگر اس عصم مقدس کو چاندی کے انگوٹھی پر ہاں جی کندھا کریں اس پر لکھیں یا لکھیں اور ہر نماز کے بعد اس اسم کے عدد یعنی ایک سو بار پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ اسے عدل اور دشمن سے سلامتی ملے گا تو اللہ تعالیٰ جو اسے اگر اس کے اوپر کوئی مسائل ہے تو اس کو عدل انصاف ملے گا اور دشمن سے سلامتی ملے گا تو یہ تمام خصوصیات جو ہے کتاب ایک سیر الدعوت کی جو ہے صفحہ نمبر تین سو پانچ پر ہے اور امام رضا علیہ السلام سے نقل کی ہے تیرواں فرماتی سے اس مقدس کے معنی و مہم کو صحیح درک کرتے ہوئے اس کے ورد کرتے رہنے والے بندے کو دنیا و دین دونوں میں پھینس پاتے ہیں اس کو اور جو ہے دنیا و دین دونوں میں اسے سلامتی نصیب ہوتی ہے اما سلامت و حد دنیا اور اس بندے کے دنیا میں سلامتی ہے ہاوا یہ تو حلض دنیا میں اس کو نقصان پہنچنے والے نقصان پہنچانے والے موضی جانور ہیں جیسے سانپ بچھو موضی جانوروں کے سر سے نقصان چالا اس کو بچائے گا بھیا صلی اللہ ماکان بھی ہے ضرورات و الحاجت جو کوئی اس کے لیے ضرورتیں ہیں زندگی کی اس کی حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو حاصل ہوگا تو تجمہ دنیا میں اس کو جو ملنے والی سلامتی یہ ہے کہ اللہ اسے ہر قسم کی موزیات یعنی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں اور جو کچھ اسے زندگی میں ضرورت ہیں وہ سب بھی اس اس عشم برکت سے اس سے مل جاتے ہیں یہ اس کی دنیا میں ملنے والی سلامتی ہے ہاں جی اس کی حاجتیں پوری ہوگی ہر قسم کے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اس کا اللہ سلامت رکھے گا اما سلامت و دین اما اس کے دین میں سلامتی سلم کی برکت سے فع علیہ صلاح سے مراتو فرماتی اس کی جو تین مرتبہ ہے تین تین مراتب ہے میں سے پہلا کہ سلامت مقام شریعت پہلی اس کو دین میں ملنے والی سلامتی ہے سلامت مقامی شریعت میں مقام شریعت میں سلامتِ کیا مرات و سلم ان انلبا و شبہاتی آما لح و مطابعۃََََََََََََََََََََََ تو یہ شہ کے دن میں ملنے والی سب سے پہلا فائدہ ہے ہاں جی سلامت بھی مقامی شریعت میں یہ ہے کہ وہ یو سلمہ دین اللہ تعالیٰ اس کے دین کو سلامت رکھیں گے من البیت حرک بیتا تووں سے و شبات شکو کو شبہات دین کے بارے میں دینی و اعتقادات کے حوالے سے احکامات کے حوالے سے و اعمال اس کی جو عمل ہے عبادتیں ہیں ان مطابعت ان ہوا و شہوات اس کے عمال جو ہے ہوائے نس اور خواہشات نسل کی پیروی سے محفوظ رہے گا تو یہ پہلا حصہ ہے دین میں جب تو پہلا حصہ دین میں اس کا یہ ہے اس قسم کی برکت کا کہ مقامی شریعت میں سلامت رہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو ہر قسم کے بدت و شبہات سے سالم رہے اور اس کے اعمال خواہشات نفس اور دیگر شہوات سے محفوظ رہے اس کے اعمال جو ہے جب کرتے ہیں ثانی ہے دوسرا جو ہے ثمرا جو دین میں اس کو ملتی ہے وہ یہ ہے السلامت ہی مقام طریقے ہاں جی واہ واہ یقون عقل امیر شہوت ہی غضب ہی ولا یقن اصیر اللّہ قل و شاوت وغضب کل واحد منہما عبد ال تو دوسرا جو ہے سلامتی جو ہے دین دین میں اس میں سلامت سے ملنے والی جو سے فرماتے ہیں وہ یہ ہے دوسرا سلامت مقام طریقت میں اس کو مقام طریقت میں اس کو سلامتی ملے گا وہ کیا وہ یہ ہے کہ اس کا عقل اس کے شہوت و غصے پر امیر ہو اس کے عقل شہوت و غصے پر امیر ہو اس کے عقل کو میں اس کی جو ہے غصہ اور خواہشات عقل کے روشنی میں اس کی رہنمائی میں چلیں اور ان دونوں کا اثر نہ ہو یعنی اس کے عقل جو ہے اس کی جو خواہشات اور غصے کا اثر نہ ہو چونکہ عقل امیر ہے اور شاعت و غصب دونوں عبد و غلام ہیں عقل کے تو اسی روشنی میں وہ چلیں عقل ان دونوں پر غالب ہو ہاں جی مقرب جو ہے ہر قسم کی آفتوں سے سلامت رہ گیا سالش و تیسری چیز جو اس میں اسلام برکت سے اس کو ملتی ہیں۔ دین میں وہلام پھر مقام الحقیقت واہ و اللّہ یا کن فی قل و ہی الطفاۃ غیر اللہ کم قال اللّہ تعالیٰ کل اللہ سم ذرم یو ذہمی اللہ اکانوے فرماتی تیسرا جو سلامتی اس کے حقیقت میں ہے جیسے اس میں اسلام کی برکت سے اس کے دین میں جو سلامتی ملتی ہیں۔ وہ یہ سلامتی مقامی حقیقت میں وہ یہ ہے کہ اس سالک کے دل میں غیر اللہ کی طرف سے کسی بھی قسم کے التفاط و توجہ نہ ہو اس کے دل میں پوری توجہ اللہ کی طرف ہے وہ چوبیس گھنٹہ اللہ کی طرف اس کا دل راجے رہتے ہیں اللہ کی طرف اس اللہ کے دل پر ہاں اس کے دل میں صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کے غیر کے طرف اصلاً اس کے دل جو ہے اس کی سوچ اس کی فکر نہیں جاتی یہ وہ یہ ہے کہ وہ کے دل میں غیر اللہ کی طرف کسی بھی قسم کے التفات و توجہ نہ ہو یعنی غیر اللہ کی طرف اس کے دل میں کوئی توجہ اس کا دل پوری پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہو یعنی اس کا دل محفوظ ہو غیر کو جگہ دینے اور سینے سے جگہ دینے اور اس کا دل جو ہے محفوظ ہو غیر کو جگہ دینے اور سننے سے ہاں جی غیر کو جگہ دینے اور سننے سے دونوں سے اس کا دل محفوظ ہو غیر کو غیر کی کوئی چیزیں نہیں سنتا اس کا دل محفوظ ہے چنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے جو ہے قل اللہ خلی اللہ سم مظر ہم فیخو ضمِ اللہ اسعاد کی توضیع یہ کہ جو ہے اللہ کا ہو خلی اللہ پھر انہیں ان غیر اللہ کو اپنے اللّہ و لاب اللہ اللہ واہ کھیلتے رہنے دو پھر انہیں ان غیر اللہ کو اپنے اللہ میں کھیلتے رہو اپنے اللّہ اللہ میں کھیلتے رہنے دو ہاں جی تو لیکن اس کے توجہ تو پورا جو ہے اللّہ کی طرف ہو غیر اللہ کی طرف اصلاً توجہ نہیں ہاں کے غیر اللہ کی طرف اس کی توجہ جانے سے دل بالکل محفوظ ہے تو یہ اس کو سلامتی ہے مقامی حقیقت میں تو دین میں اس کو جو سلامتی ملتی ہے شریعت کے مقام پر بھی سلامتی ملتی ہے ترقی کے مقام پر بھی سلامتی ملتی ہے اور حقیقت کے مقام پر بھی اس کو سلامتی ملتی ہے جو کہ روحانی مدارش ہے شریعت ترکت حقیقت ان تینوں مقامات پہ اس کے دل جو ہے ہر قسم کی ان مقامات کو نقصان پہنچانے والی ظاہری باطنی ہر چیز سے اس کے دل کو سلامت رکھتے ہیں اس کے عقل کو سلامت رکھتے یہ کتاب حاؤ الوامی البینہ صفا نمبر پہ فخر الدین راضی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ توجہ حال لکھا ہے اب اس کا آخری جو ہے خلاصہ توجیح ہے توضیع ہے ہے کہ اب یہ جو فیوز و برکات بد نے لکھا ہے یہ کہ یہ وہ مختصر فیوز و برکات ہیں اس اس مقدس کے حوالے سے جو کہ مختلف اصمال حسنک کے شروع اس کے شارین نے وہ عملیات کے کتابوں سے ملا جن میں توویزات ہیں دعائیں ہیں اس سے لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمال الحسن کی فیوز و برکات فیض برکات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کسی بھی فوج برکات کو کسی بھی ہاں جی اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں جاننا معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اصماء الحسن کے فوج برکات کو کسی بھی حد دو حسر و عدد میں منحصر نہیں کر سکتے یعنی کوئی بھی کوئی بھی شاع جو ہے اللہ تعالیٰ کے فوج برکات کو کسی تعداد میں منحصر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے اصما الحسن کے فوج برکات کو کسی بھی حس حصر و عد میں منحصر نہیں کہہ سکتے حصر کی بھی ضرورت نہیں واضح ہے بھارت واضح یعنی اللہ تعالیٰ کے فوج برکات کو کسی بھی عدد میں منحصر نہیں کہہ سکتے یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے فض آظما لہٰ کا اس میں السلام کا مثلاً دس فوج و برکاتے سو پچاس ہے ساٹھ ہے سو ہے کوئی بھی منحصر نہیں کہہ سکتے کسی کے کی بسی بات نہیں کیونکہ جس جی طرح اللہ کی ذات میں اطلاق ہے تو اس کے سفات میں لاکھ ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات کے عظمت اس کے اسما الحسنیہ کی عظمت کا اللہ خود کے ثبا کسی کو بھی اس پر احاطہ ممکن ہے نہیں ہے ذات اقدس کے اسماع و صفات کے فیوز و برکات اللہ ہی جانتے ہیں بس اتنا کھیت دوں کہ اس کائنات میں جتنی امن و سلامتی ہیں جتنی امن و سلامتی ہیں سب اسی ذات اقدس کے اس اسم مبارک السلام کی برکت ہے برکت سے یہ ہمیں معلوم نہیں چاہیے اور قیامت تک بھی جو امن و سلامتی موجودات عالم کو حاصل ہوں گے ہاں جی قیامت تک بھی جو امن و سلامتی موجودات عالم کو حاصل ہوں گے وہ سب اسی ذات اقدس کی لطف کرم اور اس کے اس میں بابرکت السلام کے برکت سے یہ اس میں تو ہمیں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہاں جی اس کی برکت سے آزاد سے تک جتنی بھی سلامتی ہیں امن ہیں وہ سب اس اس قوموں کو حاصل ہے امن سلامتی اشخاص کو عمل ہے حاصل ہے انواع کو ایوانات کو جمادات کو نواتات کو ہاں جی ہر قسم کی موجودات کو حاصل ہے وہ سب اس ذات عادس کے اس اس میں السلام کی برکت سے اس کے رحمت رحمانی اور رحمی کی برکت سے ہیں ہاں جی اس میں ہمیں شیخ صبح کے مجھے باقاضما روشنا کے فوج و برکات جو کتابوں میں لکھا ہے وہ باہر لا ساحل میں سے قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے اعبارہ ہمیں اس پر مطالعہ کرنا چاہیے قرآن باقی کی روشنی میں بھی دوسرے حادث کی روشنی میں بھی ہاں جی جن حضرات نے ان موضوعات پر کتابیں لکھیں ان کتابوں میں غور و فکر کریں تدبر کریں تو ہمیں جو ہے بہت کچھ شفات ان نظمہ لوچنا سے ملیں گے اور خصوصاً جو ہے ان کرتے رہیں دل میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی لذت سے اس کو آشنا کرے گا اس کے فائداد میں بھی سے بھی بہت کچھ اس کو حاصل ہو سکتی ہے اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اور معرفت اور اس پاغذات کی عبادت و بندگی کی بامعارفت عبادت و بندگی کی توفیعتہ آمین رحم اللہ